مختصر اللہ سے مخالفتیاد اس میں اس کا نا یا قرآن بندی بلکہ قرآن والا ہوم شروع کوشش بھائی شرم جمت پپلالان ہو شدہ دنیا کا داخل کامیاب شی قرآن والا شہری کو نقصان بدیتا رسی کرے اگر قرآن والے تو نہ اب اب دے کے قرآن شور کے پیدل شور قسم سے دبل کافی ہے اور کائی تو منافق ہوئے بڑے بڑی کافر خلق تم قرآن نہ خلق بھی کار کافر بڑے منافق بھی دو بڑا خلق ہے اگر سدھانت مسلمان ہو قرآن میں ہوئی نیا نو تب پریمی راول مثال بھائی سرولت ہے خبر سی کہ سدھارتھ آ کران مثال رام منافقان مثال اٹھی گا اٹھی دو مخالفت ان کی آوازی چل ملکی بولے کیوں کر سورہ نام کی راضی سورج بنی سورین کی راضی کافی رونا فی کی تشریفوں کا قرآن مجھ تک دین ہدایت حاصل کی کردایت خبر تو نہی دیا کے پکھیری ربتی نہ آگت گی نہ بدلے گی تو نقصان میں کم مستا کہ قرآن قدیم اور ہی مسل غرض لا رہا ہو رہی بل برمایت کے ہو رہا رہی غرضی تک آواز نہ غرل نام حسین سے مانی کر نہ قرآن اور رب سے بکینات لگی غرضی خبر لا رہے اللہ عبور وسطر گیندے بےکار رستا تھا مجھ دیر تجربہ نواز لگو بولے اللہ مثال ااون تشریح انفاظ وغیرہ مسل قرآن کی بڑوں نے معنی برادری میں تنصیل اللہ کا رائے تو دیر کوشش کی تو بل اول کے بھائی او پتہ بل کی بس بہتری جاسی تو بلی لوگ نئی اس طور کا بھائی دئی بلتے استعمال میں طلب دپا نہ کوشش دپا پار خشاک پیدا کی تیل بیس پیدا کی جدا ہوا مر نیشن چلتا لکتو تو آپ تمشیل کیوں سوچ کہ مرنشی مثال نہ قرآن کل سوراج کی وراشی یا مثال نیو زیا ہوئی یو مثال کی بندی بلکہ جکر کرے دل دن دم اوور جڑی ان سے اوپر جکر گئی د قرآن کرونا سبق سبق وہ سسو ربر فلم محفوظات میں وہ جد بلاؤ کوشش پتی کریں درخت کوشش اکڑ خرا خوارش را سا فوڑ چاطیڑ بلور نہ چاطے سڑی نہ بالکل را فارش ہے را فارش والا مشبادی سرلا اللہ خیال نو تری کہ سلحرا لبار طوفان باراع سے سوفان آئے نہ رنائل را مرسل نہ اللہ جی پتھروں کے برد قسم راؤ سرشا داؤ داؤں داول بلکہ پتھروں کے ترین آنے سر تو فرماد فرماد کی اس کے بند دیا بانسرا اگر میرے مانی سب باران کے بارا سر سکن ذکر گرمارے گرمان کی گرنا سڑک ملی بلا سو اپنا سان کی درویہ زا اللہ بلدور ہم بینار ہی مولنے چل دور بہتر حکمت اداری گرائی شاہ چنار سے نہیں لڑتے پنار کی جستی اور اشراف ہرا اشراف رن آتا ہے ہرا پوس خل کر پاربا کیے قورنات پیدا اللہ، زرستہ بل بجائیں بنو شبا کی نور پلے نور قرآن نور ایمان نور جے نور گے بادات اعتبار سنت قرآن سے اللہ ہو کر نور بوتلے چاترا جی کل مفرت راضی او کل دل جمکی کو مانا کے بینک ہوتا سوقنارا فلم کا برکڑے کل موضے ڈبل سخل اویشن کی طرح رو لانے ختل نبل صحاف اللہ و علورے زمینداری پر مجھے ریموٹ تشویش ہو گیا مختصیم نکلی تو تشوی دس صاحب الرآن سرائے ہوا اول سوکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در مثال چلے دوسرے کے بقارہ سرا دے ہونا سبب تھے یہ تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمکین اللہ خل کو شرقین گیا بڑے مثال کی تو سلی نبی رواں مثال نادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کوشش ادائیشی جی خلق رہا ہے رن ولش خشاک مول پیدا کی وقت پیدا کی طالبان مولا پیدا کی داغر مولا, مولا پیدا کی کوشش کی جی رخلا قرآن دیکھی اس پر بدنام کوشش تو را فرش واقعی کرش کا سوروشی میں جوک پیدائشی کرما زوا خرنا پیدائشی کا عمل خلگی بلکہ صبح بڑی خلگ عئی کے فائدہ کبھی خلق رالی قبیل خلق رال بلکہ دا مدی نام فار اور مکی نے رانا را مشہور مکن کے لانا پیاری مکہ کی دکھ پیارے والا خلق دھیر مشرقی نے مکہ ابھی پورے را بانے وکالا قسم قوران کوشش داؤ سیدان بھی دیران چڑو مخو نا پارک اللہ تعالی اوئی ستا جمع کتاب کا عجب نہ زمت ہزرام پھر گوتم دینی تور آنا کوران نور نو روا کے گا قرآن سیلر ختم اور قرآن لا ظلم سے سال ہوئی چبال قرآن کرے ہر نہیں جو جو ذکر کریے ہر تشبیر ہوم کلم میں جمع بدھی جہان بدی پر بکوان دشمنی شکل گنا تاسی بہو حق خبر نہ ہواش دکھے خدا کشمیری دسے دا کام دشام کردا سنی چیز نہ ہوئی نہ ہوئی مانے دا فائدے اور اے دل ہرا دورے دل مگر اوشر سیکھیں شیبا میں کل کُلیہ لی شان نہیں کل اصل ذہ نمن جی کو شان نے مان تو سجاگ کے منظری سجاد انسان کو فرق دے گا خوش لول کی ظلم گئی نب سے سجا دے سجاد اصد جدا رے سجاد انسان جدا رہے تو تشریح سے ہی نہ جداسی مانا اس سے نہ ہو مطلق نہ اور کافر مانس ہے پھر نہ ہوگی بنا اور ادھر شوق شور اگر چیا ہو فضم من پل وجہ بلکہ جا من تشویر صحیح دا برس بہت محتاط کمر نہ گلا تو اس میں یہ جانب کہ مشبادی و متبقی وجبہ بلکہ جانب کیا ہوگا وجہ سے تشویش صحیح جگہ اور تو میں نہ سما اور, مثال ہو رہا ہے اور ماتو قسم خلق دی جو چند بلک سے مثال ہوئے ماتے رات سمفلک دی مجلس سے پران کا برابر ہوا منا چھ سیلر سے جڑا نصدی قرآن جو ہدایت ناجنی کر نہ قرآن فلیم کے داسی مسائل پر رد راضی مش سے بانے رد راضی محبوب آنے پر رد راضی غصہ شیخانا وہ گنا بند کیے اور ساری کمار اللہ محض کو ملتا غیر غیر ہوئی بھائی کے طرف کی نئے کے سامنے سالی سالا ہی مور بہار بہار بارمان باران کا ریل دن گران دینے کا سماوی مشطبع تشبیہ کلی فرما صنعت مراد دین اللہ تعالی صرف ذوی باحی مصانع ذکر بھی کہیں گے بچے تو کے پہلے ذکر ہے پہلے کی پہلے کی باران دے باران کے سرام دلارے دل برانگ راج پہلے تمسی ہو گئی ظلمان پیڑ سے ظلمات بران دلان دے سیم کر سلان پہ سخت آواز گرست بین کران را جی دا جی دم کالی بندے بندے کی مشاعر میں ستان کی پری بار بانے سپری اور اللہ کے رضاۓ مراد میں کوئی نہ کوئی ہو بس سکھار نہیں۔ بخدان کا مطلب نہیں ہے اللہ مراد کو اختیار بارہ لیکن رضاۓ بیان ہے۔ نہ ممکن سولیے کا اللہ نہیں ہے وہ بھی قابل۔ بے فائدے عمران کے ممکن۔ ابا و رقیہ نے کیا اجنا۔ تم پر امرانے سبحان۔ یہ بڑا بڑا نہیں بد گئی۔ اسرم ہوگی کہ کوئی طاقتیں ضعیف ہو سکتا ہے یہ بارام چند گئی اور سان جنگ بارام پانی کر مر گئی ہوا مند مناسب یا پھر مہینہ بھی کام کا قرآن کرانے بارہ مو مرئن گران ڈل مرا گئے تھے قرآن کہتا انت خیدی دیشمارا خیدی دیشمارا اشتا مغفی توش لا رو فیغ دل متخیل صفاد دل متخیل او بات اصلا کیا جنسانات دل کے قرآن کہتا انسانات دی دی خلق تلزان دی ابل سیدان انسانات ملی ذکر دل ظلمات باتے ظلمات باتے معا نبیان ذکر دل سوام رے مندر تم مندر تمالی کرنا دشاد مان والا خوران بھی قرآن چار سے آزادی آزادی آزادی نام طریقی کئی غریب کو شروعات رکھے گریب کو مارے گریبا نے جب تک مرد بات چیت ہوگا لگ کسی نیا اور باندھ کی نیو گنا سو ہے سوا سو میرے اس میں چاہ سورہ نہل کے بعض راجی سورہ محمد کے راجی داو سل موت دس میلان قرآن کا غریب قرآن والا مرگروں کا دی جماعت ترقی میں جب نشی پختو بنے کا زور دن پر پہلے دی تمق کا الکر اگر الموتام دیکن اللہ تعالیٰ علیہ سجاد کر فی اللہ میں ہتم ملکافی دا برقن کی جدا پہلی جدا ذکر قرآن کریم کی برف دے مانس صفارتی دموں میں نام دلی تحید دلیم میں سارے پرشانت درخنا آسمان بجل بجلے کے رنام لے بجلے کرنٹ تھا کرنٹ کی, کی, قرن کی, قرن کی رانی سی حالت تھا قرآن کی رانی والے ہاں قرآن کے دام سے برف کے دام سی بہت سارا دخل پورن ضرورت مقابلہ نہیں شکل رہے چاہیے رائے مقابلہ نہیں شکل ہے موجود کتاب ہے پھر ضرور تخت ہے پکان کے لیے برف میں انسان آم پیدا ہوتے صرف سر پارنر کو لیتے کپڑے برف نہیں نکلوار بکڑی بڑے پیلی تو نہیں بڑی بات یہ چیز سیلری کو بڑھا لگ بھگ کرنا ہوتا گروانش ہوتا برف برتھ ویدان شوق ہے برابر یہ بندی رائے سکا را ہوا. را احمد. احمد. دار. قرآن تو سنوں سن کر اپ اللہ درد بری درد فرید باوی نظر ہو اچھا رانا نظر رحمت اصال رحمت درد اعلی بھی کل فرید تراش لبیا میں من تمہار گرے کل سے انسان تراشی دیا سبھی میں جس تاس قران کا نصیب کی ڈر بھی میرے صاحب کے تو یہ ہاتھ ملتے لگا لو بچنا تو پتہ چلتی زو ترا باقی دیکھو زو انتظار کی شرح نعمت آخری ہوگا نا مت آسری سے نہ سوریا حج کے پیش کرا بنا نہ بانوے مار گلنا کیسا سردا بھی جماعت بہت الگ تھی بس از نمارے مقام سور گائے مثال پیش ختم سورہ نور, سور نور اللہ منو رسول من رسل امن اللہ علام قرآنوں کو سنت بانے پہ سلح موڑ کی ابھی سڑی ہوئی شریعت بانے منگا پہ سڑکی سے سر سڑے ہوئی چنو پہ مختلف سلم لی سب لیا دور کہ قرآن کتابوں نے امام بسی لیکن زبردستی سے رہا تافات اور کسان پرگھر گئی کسان پر پارک کی کا چلتا ہے آئے عام فصلیں ہدی قرآن اور برانی سورج پور نماز رکھے گر قرآن تذکرہ میں درمیان یہ سوال ہے کہ یہ بندہ دکائی جس سے میں متعلق باقی میں بتایا یہ نہیں ہے کہ وہ ممتد کی بات ہے کہ وہ ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے ممتد کی بات ہے کہ وہ عین سفر ہے اور ممتد سے طاقت یوبی پتہ بندہ چل گیا قرآن کا اور بندہ مصر گنٹا بنانا گھنٹہ منسوخ ہوتا ساتھ کتاب سیگ سیلک سر متوقع گائے لے جی سور سے لکھتی سفل افراد دا, دا غزل مقابلت غزل خبری دا دا بناور قبری شادت کو ان گراوت ہے شہادت جدا آخری قرآن پر شانتی نہ دا کہ قرآن کی ریاض یونس کے مشتاق سورت استراک کے مشتاق سورت روپ کے امشتا سوریہ تور کے امشتا سوریہ قصص کے امشتا کتاب رو رہے سے آدان ہوما وہ تاجیس سے ہی اٹھے تو مکھی سورتوں کے مکھی سورج ادا مدنی سورت کے را مدنی سورت کی یہ رجان تو نہیں کیا مکی والا مقابلہ سے قرآن پرشان کتاب پیش کو نیش پیش کو سمر دی بہر کے مختصر بنتا بنچا سرمانی خدے مناسب کاری والے فی ریدن آیتون تحدي کی نشتا نور آجی کی راشی نشتا نور آحدی کی مین مسری نیشت مین بلکہ مشری ہی ہے فاچر میری مین پکھی نیشتہ شہرام پکی رشت بنا ہوگی منیستتا تم نے صرف بل پر مجھے سورتوں کی تحدید ضرورت بھی ہے طرح داہ و دا خطاب دے سیدھا صورت رائے مدنیتا اور دیپ کے ریب کا ناول دار نرمان زم نان موراج تو کے بلکہ مسئلہ تحیدہ اور پھر قرآن کی خلق و حسل کی آن، جگڑا نو جگڑ ہے توحید کیا توحہیب کیسو پلت صابے چان مل نسرانیت ثابت ہے چیسا ملا شیخ ثابت ہے تو قرآن توحیب کی تاث جگڑا نفات نفاط روڑے تا پیس بات دا شرک دپا رہا وہ تو قرآن سے روڑے کتاب لکھ لیے شاہ میں ممل کے دلیل شرک اس بات دپا رہا بس یہ سورج ہے مصری سے مصری سے تورات تورات کے چھ تیٹ دل تفہست انجل کے ناشت آسن کے دام من راو ہاتھ مان تب دارس دل نیشتاہ <Switzerland> <mustache> تو اتیش میات جو ہے آیا کے دن دو موت اور بہیات سیکرکڑی اور داسی ددی معافی مومنکن نے داخلت قیامت کی, داخلت دا اقرار کی ربنا نمت تنس نتین واحد تنس نتین یول سیاد کی لیکن دلچہ امو تعول حیات اول غریب اسداخ سے دو تفصیلیں پڑیں دو کولر ادا مشہور لی غیر مشہور مورا کوالم بکشتہ یہ مشہور کولدار ہے موتن جمر می میت اللہ چل انسان پیدا کر سکندر جوڑا کرفی مزگا می تو سرور میں اس کے لس میں اس کی رشی دغ تھی ورشی دالکھی اموات ولی لتا تقابل آدم و میشا تو موت کی آگم الحات امان انسان ہی این کی تمت ہوئی حالات پیرا جی پور کہ اللہ حیات جوڑی کا تقابل مانا آگے تموات کو لکھی بار مفسرین تاویل لکھی امواتن سما نت اسلام و عرقامات پختر گئے مقام دورسی سلر میں استگے سندی ویوستھا چی دا حیات سر دا اللہ کے شروع کی پر اہم کے دنیا کم بے نف روحی کم اللہ بھائی کی کس والا سم امید کم دیتا موت اور سیوئی اماطت ویسے انفکا کو روح ہے نی الجسد روح سے کلا لال جسد میں جگا کی دیتا عمارت ہوئی انسان پختہ نم بلکہ اللہ مر گئی کہ امی تکم اسناد حقیقی اللہ کا دہران وغیرہ موت کی تو گئی داضی حکمت کبھی محبی وغیرہ کا ذکر گا گاپ انسان کی طبائل اور طبائل کے امتزاج کی فرق پیدائشی نصر مرشی کوئنا مرگ اللہ ہراوری یمی تکم ارا مات سے روح کے جسد میں جیا قول کر کے روح ہے یعنی جسب سم من رفیق دن حیات دباس بعد الموت مراد حیات پا قیامت کے ذرا صباس علقا روح ہے فل جسب شرقائب کی ملی کی روح پسر کی اللہ عائشی پسر حقیقی کے کل عائشی ب قیامت پرزبان برے معیات شل پہلے پرجا ان کی بحث جزا اور سزا اور حساب کتاب دوبارہ پیش کے دل عداد تفسیر ابن آتی دین سواقبل بل تفسیر کا مجھتا مارے نہیں مانے تفسیر تارو تفصیل بند تفصیل چار کرے چاول اموات کلے سے پوری دنیا کی جنگی اور بیا پہ مارگ راشی کر مر پلان کے فاہی مراد امراد حیات دل قبر سوال و جواب وغیرہ دبا سوامی جواب نے روش دیا سم نیتی کو میئر مڑ کی سمے کو قیامت, قیامت دے کی دیا راج وندے کی تفصیل کرے دیپاہیت کی حیات بقبر راہم سابت سی لیکن کم سے موت مانے نشا والے یا والا نہیں جن سے اللہ اور زندے کا نقیقت اب پا کی محبوب شکاغ رشماری موتا اور سل کے قرآن جو تصریحات خلاف قرآن ہے ہم سنتے ہیں سنتے ہیں دفسیر کی دان نقصان بلکہ قرطبی ویلی کلب بال تسرون کے سرو سلور روحتر سلور حیاتہ خیاتہ پپاز التسر کے پنزا ہیاتون سلم خلاف ن تفسیر بلے کی صرف اول نہیں اول میں عزت شرا میں شرحت قرآن کی بلمستور کے روئے شرحت اول نہکروالخن تو موتن شاہ برکاست کی ترقی کر برکاستی ترقی اور سنگر ترقی ورکڑا جو اندر انسان او لنے کنتم امواتن فاہیاتم تفسیر شر بیادی امید اکم تفسیریں پنجل سیاد سمع انکم باز ذالک لمیتون تا سطول ہے اولاد پس تدین بخام خام رہے کہ نبیہ کے ولی کے قضور بٹھوٹ تشامل لے تو البنبری دیز امید اکم وی دیوحی کم تفسیریں پنجل سیاد کے لئے پار سا کی سم نقم یوم مل قیامتی قیامت پہل دان یور تک اے كی تقید یوم بالکل بالكل قیامت رز نام تفسیر سرپال دور كمھ دان سورت اس ڈومر كے گ شرحسن سے مت مر نو سو کامت پر سانی بل شیری سوری تو تفصیل اصل کیا گدن ہو رہا ہے پری تفسیر بانے اصل یہ فراز ہو اور متضلہ یا فراز دے ابایب دلیل یا پری بانے چی حیات فل رشتہ ولی فری آیب ذکر پارایب کی ذکر ثاب حیات و قبر نہ منی نزا و تن قبر نہ منی ٹول حالات نہ منیل پارا باد مفسر اور تفصیلہ کرے گویم تفصیل رویہ حیات و قبر صالب کرے لاکن قسم کو مقابلے کی ضعیف خبر نہیں بتا چار تفصیل کے انوپائے کو نقصانات راضی کر تفصیل شاد عزیزم پاگن تفسیر بانے والا پیشنرانا نے کہا ہم کے انولوں کا کہنا تفصیلوں لڑے ہوا خراب کہ ضعیف پیش کر ابھی تو آیا آدم ذکر دلالت میں کی باتیں سرو بانو پری ذکر نہیں رہتا مطلب نہیں چاہو صادت نہ رہے قرآن کریم کے عرض ثابت تھے لفظ حیات سر ثابت تھے بھی سورج کی رڑ سورائشی بل احیاؤ سورہ عمران کے وائشی احیاؤ الحیات د قبرے گا نا بغیر د حیات دا, دا, دا لفظ حالات بردخی د قبر پست موت اور قیامت دمک دمکی اپنی تو قرآن کی سور نشان آ شروع کی قرآن نا ثابت تھے تو عنوان د حیات ثابت تھے دو آیا تینوں کے بغیر عنوان د حیات حالات دا قرآنِ کریم کی سابت تھی وہ حادثت ہونے بعد کی متوطر حادث تھی چپاہی کی رازا القبر تنیم القبر ذکر رہے جو دے انکار نہیں سکھ اور نور دلی میں اس کا بارشتا کا نا نور آدل رشتہ کبھی آیا کی کنینگڑی کا ہاں سوادی آیت ذکر کا ذکر کروا چیتا واسب کی رد ممکن بکا خران حقیقی حقیقیہ ذکر کی اور ہر جی حیات دا قبر دے ناگے تو حیات حکمیہ ہوئی حیات حقیقی اور دن اللہ کبھی آیا کیا نہیں ذکر کرے تم تو حیات حقیقی کے واسطے یار یا نور صورتوں کے اور ہر جی حیات دا القبر دے ناگے تو حیات حکمیہ ہوئی حکمیہ دمانے شرح کی ثابت کروں گا من کو افوا کیا اکل نہیں چلے گی اکل نہیں چلی حکم شرعبہ نے موقوف دے پاکلنے موقوف ملا لا تو شعر البال انسان سرائے اشار شرور رشتہ تو حسبہ نے نہ معلومی دے تو ہے فرق بھی پمن دخیات کے حکمیہ اور حقیقی کے فرق سے کم قرآن و سنت کی سابتی بس پائے گا پورے گو کم چینی وے دِن پاوے گا توٹ کو لاک لاتم دا حالات داوی روچ حیاترے داوی رو چھ پائے کہ خوشال استرے داشتر چھپائے کہ نشتا دانگری دا کی ددیث پبینان سے پبل قبر کی مشتان امان لے اور زبانی کی قبور ہی ماں حدیث سلیم برے باب قبر کی دنم تعذیب ترے روح بانشترے روح شکم جائے کی کمزے کی انت وہی کر بدن بانشترے اللہ کا دے بنے چنف سے بدنم سزا اور کی بغیر ضرور نمر کی دل چاچی گزارا اوکن چی پتی ندی سنگا کا برقی تو متسن کی کیفیات اللہ لاس تمہاری دیکھیے وہ صرف آگوئی چم سنت سر سابی تھی کیا حدیث کے راجی سے اور خبر کی حدیث کرائی راضی کیے نہیں ملائے کو سر خبریں شروع کی سوال جواب ملک جو عذاب گارے مقرر بس دم گمین کنچ قرآن سنت کی بس آو منی داخل خبریں وہ کے نہیں چلے سوکھا کل دور کرا عذاب قبر نے انکار شروع کی تو انکار شروع کی چیزیں قبر کی عزاد نشتہ قطعی فیصلہ کی روح بن عذاب قطعی فیصلے نہیں بکار کمچ سابق یا وہ مینو کم اور کمچ نسل کے نہیں ثابت آئے کہ توقف کہ ڈرا بس نٹ بجما کا قیدی دور در جواب سکاؤ کرے کا نقدا ہوئے بدن چرے بغیر ضرور سنگ سزا کی اللہ قادر نے کادر بڑی سے سزا اور کی صرف اضافہ کرے کہ تو حیات بے قدر ماں ما و بالعلم و تنئی بدن کی دس حیات اللہ کی بھی چرا علم و بتنئی احساس کو لے نصوص بولے حاضم حیات ذکر کرے کہ نظام نو نہ اور بکار تعبیر نے انکار کو خد حدیث نے انکارے بردخ کے کرے قبر کے نے اب نصوص ہونا قبر ہونا سادی ہو. اور تکرم ان کے حدیث لینا سادی ہو حدیث والے وقت ثابت ہی کرما چیز حدیث ذکر کرو آج زبان فیقو رہے قبر کی دن آزاد امام بخاری بابری باب و اس بات کے آزاد القبریں قبر آزاد کے سارے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنئی وسطد عذاب القبر نارول نگم میں نا آزاد القبریں دے جنتی عنوانا تن انکار دا سر انکار حدیث سے رانی بکار گلے شریف ہوئے حکمیہ ہوئی داد نے چساد چو پڑے بگن کی روح حکن داخل سے بعض روایت کی رد اللہ علیہ سرد نے بھی پبار کی صوفیہ نبی بھی بے رخاست سکھدائی تھے رن و کے حدیث حسن چیب نقم آیا تا حدیث سعیم ہوئی ابودا پاضی مشکل فراضی رب کی شروع رب, رب مستم کے پار جس کے علیہ داخل کی دو جن سارے ممکن کری بلاشی آیات بقبر سرے سرا لال ورد ولا اسم المائت المائت آغا حیات عورت درو ہے لج سن اولا تزیل اسمن میت علمت الا حیات دا سے نہیں چمڑی دبوس مڑے علماء دوبند کی شان اور شالی کی مشکلات القرآن کی راؤن کتاب نے مشکلات القرآن فارسی کیا علی ہے سپاہی کی لکھی بقبر کی در قبر اصل تعلق و روح بجسد نئے سیکھو بالکل تعلق دروف سرنشتہ تعلق نہ مراد سرمان روح بجسد کی بالکل نئے داخل دے بر دل ارے او تعلق در رد دے نا گشتہ تعلق نے مراد کبون چنچن چنچن بولے بھی جم کا منی بنے جب نہ مانے بس دا بھی نہ مانی جواب دارے دیتا حیات حکمیا ہوئی من حیات داورد الدل قتل دا حیات حیات حقیقی حیات متعلق چار کلا حیات حکمی اشترے اور دکی دکی نا دا ملازم نشتہ اور بسی آیت کی ہو اللہ جی خلطما جمیان یو بات بلحم کی <تصفح> لام دے کہ اس دب پمریف د پا رہے انتفا د پار دے رات استعمال اسٹرتا نور استعمال آدمی لام ساسو گیل کے پا رہے ماس لگتا راکڑی استعمال خدا ضعیف دے ٹھیک ہے ماں اللہ الرام دے انسانوں نے ملکیت گردوں لگے گا دن نے استقال نہیں سوچنے کا مالا سدھا دلی شبان سدھا اچھو رقم کر دے انسانوں نے ملکیت دے تو سبھی رساوال دب کی رپلان کی خان سے دادا رپلانچ دب کی چارہ اس چیز کی تھوڑا مشترک ملکیت سے جمارا جمی جان ڈر آر کا نا نہ نو نخوا کی برامانی چی جمع دو جمع پا مقابلہ کی راشی نو تقاضار کی دین قسام والآحاد للآحاد دقوا عقل والم معنی کرن سنگ منی غفیدو دواب بهم خلق پا اخفل سورلو بانی سوارش وال دامان نیشی پا یوگل پا ہر سرے پا اخفل بان سورلے بانی سوارش فقسلو یوگم پا المخلنین جائے جمش جم سم و قابل شیر نے ان قسام دا ہاجرا والی ٹک ملکیت دے خدا سڑی نہ ملکیت دے پارا اللہ شرعی ذریعے شرعی ذریعے شیر بس ملکیت بے سادی تھی کر ڈیری کبھی نہسم نہ بے نمائش قرآن تیسرا اشتراکیت میں سابی تھی ادارش دپار و انتفاد الگ الگ ماف اللہ جمیا میرا سوال ڈارے تو آلم دسمکری دا پار فہرے انسان بلندی جی. کے نقصانی سیزون نہیں سر مزرات بگشتہ نقصانی زہریلی سیزو بگشتہ ددے پر جو عام حسین چاق تو انتفاق خوراک کے اسکاک کے دوائی کے نیچوڑے جامع ت نے جوڑائے, جوڑائے دارنگ چنے کی جن توحید توحید اللہ د اللہ داللہ استدال تو فی کل نشین لہو آیا تن تبد اللہ دپار ہوا ہے پیدا کرا سفید د پارا نظم کی سیجونا ٹو خراک د پارا سکاخ د پارا پوشاک د پارا دوائیاں د پارا نور اروں سی جبا دا رہا دار کی خاص کر دہری جناور نے سال کو دائی دائی جواب, دائی جواب, دائی جواب قول نشتا جن اور ٹور سے جمع تو فائدے نشتا جمی بالکل تختی ب پیدا کی تختی اگر مشران بتاخی کردار رکھو مامخی سرما فقد نکلے تختی تاجر سے نہیں جو جواب بالکل صحیح دے کر تختی ہو قرآن دا بلاغت سرم منافیرت تختیسن دل خلق قلق معاف لڑ دے یعنی اے تم مین ہوس علم کی نشتہ زماعلم پارس کریزم نشتہ ضرور تم اولنے جو آپ کا خیر و عام کر د انتفراد مدمان بل اتراج کرے دگیا والنے اعتراض دے یو دل, دل آنے تے باہر بہران ہوئی جائی ہر سو جائز دی ہر سو جائز دی تو سفیا ڈل جائی باہیا اور تعی سیکر تمباس سیکھا حتہ کی بٹکاری اگر ہم تمباشی نہ ملامت کشف صوفیا کتاب نکلے جا اور پائے کہ یہ اصل افسنگی دل نکلی جو ہو یہ اصل سل افسنگی سلور نہ صرف یہ بکی ملام خلکم کی گنا خوابی باہتا مشترک کا دائمہ جواب دے گورا مقابلہ دے جمع دے جمع, جمع سرارا انتقادا کی دے انقسام اللہ حادل اللہ حادل کہ جمعین تی جدا کہہ جواب نہیں شکولے مات اللہ دے جمعین خلق لکم ام جمع رہا تول سیدو نساس فیدے اللہ بیدار کرین پیار سوی دا پارا داقت فیدے دلیل شرعی دے دل دفید ش پر مختص سیکنستا کپڑا شاہ راستہ خوراک ابلا مسئلہ اور شرعی علماؤں دیکھیے اختلاف دیش اصل پاشاہوں کی سرح اصل پاشاؤ اباحت تحریر نے کہ توقف دے دادری علماؤں نے نقل دی سال سنت او سرم و دیتے جو فرعی اختلاف ہوئی کچوں کے لیے تحقیق شکر کرنا دلی اختلاف سے نہ روز مسلم ثبوت طریقے سے تاخیر کرے یوک کی تقسیم کرے چاسل کو اور آزونوں کی بادشاہوں کی سرے یو اور چاسل کرے کی اباحت تھے تحریم براضی یا وہ دلیل انور اور شیاؤ کے آسل سے تحریم اور باہر بدلیل چائے سے اصل پٹول اور شیاؤ کے تے اور تحریم راضی بدلیل چا برتلی چائے سے باہر تحریم فہرین فیصلے باسل نہیں سو کر توقف بکو تو اسی دلیل شرعی آج اگر چباز احناف ہو باز اہل سنت تمنا اقوال اقبال دی شیخ الاسلام رحم اللہ عمر قائل چواسل شاع کے باہر شامی بر مختار لکی جراقول دموت ضلہ عور چاصل شاع کے باہر تھے اوصل شاع کے توقف تھے پنس ز عام اہل سنت کہ مسلم سبوت یہ بل تاخیقی مسئلہ کرے دا اصل پادشاہ جبدس رہے اصل سے گوئی اصل یہ الحکم قبل ورود قبل اروشرائے شریعت چنو نہ سوگا نہ جگڑا گا کچھ شریعت کچھ نہ گرچے رہے او کامل شریعت دے چاریہ مہاتما کو لینا کون د شریعت کامل نا باڑل مناسب پارو دلیل شرائشہ تھا باہت لائی جاشتہ رے تو جدا اشتہ رہے تاہم نہ پارو جدا اشتہ رہے مستعد چوائیں دلیل پیش کہ مباحث چوائیں وہ دلیل پیش کہ اندازہ باسا دم دختلاف مانو کو لائکن دختلاف کرب بے جان میں حکم پکیلت میری وہی دا دعا پست سنت ہونا پست فرض ہونا پست جناز ہونا داسکار سیجیے ما کامنا وغیرہ دا مباح انہیں اصل پاشاؤں کے باہر دیات نے دلیل نے بولے دی بارہ کے روشلی فیصلہ نشت شدہ حرام کار قرآن عزیز کدا نے شدہ حرام نمبر فصل بادشاہ کے بعد اٹول مبارک دی نمبر اعلان بقول کتابوں کی داری کردانہ روا کری جواب و خواہ مباہ مانی را سی جانا مباہ دی مباف سواب کے نہیں کر بکی سواب نہ کر <coughs> سواب بکی بکی تو کی گڑی امیان تو خدا نشو دیکھ وی ملا جما وقت بت بارہ سویا گو تیرام مباح کا چینا کرے سفر زیادہ بقبر کا حرام دادے ملاؤ اور تیرہ دکھو غلط کے لیے اگر ماں تاسی چل سورا سی چل تو فری کی لانکی موئی سے خلاف کرے ماں بھجن دم مارے بورا نہ میل مرے بس جائیں گرا اگلے اگلے دعوت ہوتا مار موقع دوبارہ بخار شوق ہوتا شوق کر دے نہ کس طرح نہ تاریخ ہو تو پھر سے مشران راؤ بار چھ دعوت کرے میں بیا چیس کے یقین کو پتا پٹو شرما ملاقات شیو کو مور مسلے پر شانی پکار داول جو پکار اور بیانے کیے دا تاریخ تک تا میں تا تا کل کل شامی اخر اول جس کے پاس کی لکھلی کل شدہ اللہ تند اپا رحلہ پہلا زیارت القبر اور جب تلاحولی پہلی اخکارا سڑھے پوچھ اسے دیکھ پر, پر کم ما توی جماع کم سنیوی شدہ سواب کے خطوائم دا مباہ کار نا خلق نا سوایے پر اس سارے مباہ ہوں گا نہیں شکر پیسے لگی بیدی تیتا ہے تو, تو مباہ والتا ہے اصل اشیاء کی با حد تے صواب تو اصل آئے بردا دا کو بدات ن شریت کے نہیں نیشی ہو شا نہیں کنب دا, دا نہیں لگن دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا شراب اخبار کی نہیں شراب مسک قرآن شیرترین کے ساتھ دا ہر لفظ کل تم گلا سر بیرات بری دلان کے داخل نکل دا سونے چھپڑی کہ نہیں میرا موجود خرید کی بل تے دین سوائے دائت دینمارو مشمکے اللہ لازمک اور رزم کے اشیا پیراکی آسمان میں رس پیرا کری ہو آسمان میں تاخیر ذپار دبا سے صورت خامین تو تفصیل کرے نہ ہم آیات نا دول سیات کورے خلقیہ اومین یاد رفیہ روا سے خزاؤں سبر سماوا آزم کا حل میں تیراکی جان میں تیراکی ہو گا پر ترتیب کی متفق متفق دیان <تصح> کے اوپر ہے پارک پہ اللہ کا آسمان تب ذکر ہو تو آسمان پہ سخ نہیں جو کرے مایا کی دہاگارے نہ دیا والے رنگ قرآن کی عبداللہ عباس نے چاہتا پھر اس کو بازیا ماں با نے منتردی گرو اور سمپتی یہ آیا بج سے اللہ پر خطاب کی کو تعارف نہیں کرلم کی رائج میں دن و علم قاصر رہے ندی کے تعارف معلومی کی بظاہر کے ددی جواب اس اصلی سندار کسی ہوئی اجمان دد علما اور کدے معنی بھی دریں مخالف بڑی خبر ہے جسم ہے مک پیدا آسمان روس تو ماسواد کا شاہ دے اور ماسواد اور کال کبھی نہیں چاہ پڑے کہ توقف کرے نوٹا عالیہ ہم بڑے قائل دی جسم کا مک کی پیداشی آسمان روس کو قدیب دنا باندھے عبداللہ نباس جواب بخاری کری کتاب و تفصیل کی آو جواب کچھ اللہ عظم کا کی پیدا کرے گا آسمان میں اور تصویر کو گوڑا و لانا زم کہے روس تو گوڑا آسمان میں روس تو تصریف پیدا کر پیدائش کو زمت کے لیے یور داخ و عزم کے جواب مسل اصلی دار ہے دا راس پر کتاب ہی پاتے اگر تائی تار اکڑے نور مسلم آکڑے ابھی آئے کی لکماں سے لڑ دے دسمک اشیا میں پیدا کی یا میرے سسمان لوکڑی لگسنگ شہانی سے دسمک کے جگل کر گرو نا نرنا وغیرہ نو دل بہت سنگ پیدا کر دارے جواب آپ کبھی طریقہ بانے میں کرے نئے تم دمخونی جواب دبا رہا چیتن تخلب مراد دے تقدیر اکڑ جوڑا اکڑا مادر ازم کے تقدیر تقدیر عمان کو عثم کہرسیلا جو اکڑا بس دان سب جواب دہورا بنسپت آئے سے مکھ جو کافی ذکری رے یاد اے زائ سماں پار گلے تفاو بین المرائن دے دا, دا عبدالحت نے باس تفصیل نے خلاف راجا جو خلافت مسلح مسلح بسنگ بس کی دال دا توحید مسلح دا اللہ قانون کے دو چلاؤ لے دو پار اللہ نے آدم علیہ السلام نے بچوں کی بجو امبیارا لوگ کم ہو دن پون تبہ صلی اللہ نام سل کو ذکر خلافت کامول تربیت ملائک انی ملائے تفصیلات ملائق خلیفہ دا نظام دارا دا برآسمان دا کے دا نظام نہیں چلی خلی فتم نے بارک کے دا بل دا دا داود علیہ السلام تبارک کی صورت سواد کی یاد داود نہ جاننا کہ خلی فتم خلا سے جمن ری گدو ترکو ماجی یو راضی خلافا جال کم خوفا ممبارے قومی نو قومی پوبل پسرا کرے ناری تو خوفا ریم دان ہی جال کم مت ٹول <تصفح> و خلکت خلائے یو بن پسی چرا روائیں ردا صفت انسانانشتہ ٹول و قوم کشتہ دل درد اختلاف در مفسرین درد خلافت بخاص معنی مراد درد بآ معنی مراد آم مفسرین دے کے لأدو قول ذکر گئی مانس چھپار انسان کے می ملا فتر خلی فتن سی کون یخو من و خلق خلقن و قومن با و پیدا کو با کسی نا ناول تالیس تا نا دا کی تا دار دا وسفیت امان سلی قطن سی یخ خباظ من باز چونکہ شروع کی دا دمل سلام نا نورست اللہ فرمائی اللہ علم فل انسان دیکھ جائے خلافت مسل ناجی کم تشی امیر اللیفہ صرف چلو لو اور دو دنیا دو دو دو پارا اللہ اور نسل پیدا کی اور حدیث نے صادق کا فض ہے کہ دا پیرےانوان کہ پیرا نو جرف صادی نے اکڑل نداوی نے داخلافت واپس تو دل بنیادم پیدا کی مناسبت مختصر خلقل ما فل جمین دزمت اشیا فہدیلے یوکڑی خیرے دن سنگ آخلے اللہ ضرطی قیم کا دسم و فصری خلیفہ کو خاص مانا سرے خلیفہ سے تو مانے حاکم کوری چخصلی دے ہو آپ کو خلیفے دے دے دو طرف نہ تو انسانانوں کو نظام نہیں نیشی یعنی اسرے مقرر کی جہار دے گویا دست پہلو کو ترفنا دری کار دے دارہ اختیار چلے ان کے شروع یا دامان شدت خلیفت من اللہ نلاحی اللہ تعالیٰ سڑی کے اختعد پیدا کی اور اگلا ہاکیمی اکبر کی بات ہاتمی نمرادنسی مان فیصری بکے دالہ نظام حکومت بزمک کی چلی دار قانون ب چلی لا اس نے ماند مختن پرتبیہ اور خلافت قوانین ذکر کری اور خلیفہ اور صاف وغیرہ تو ذکر کری خودی بارہ کے متاثرین ادار کی خلی فتم میں نمراہ چا تو مانا اوسر نائب لال نہ نا. نا نائب مانا غلط تھا نائب نے مہم مہم اس شر نائب تو قانے محتاج حاج کرے یا پچاس مر رہا محتاجی ارے خلیفت اللہ باس تشیر کے واسطے تصویر کی مالی کری اور سورج سواد کی میری کری الدری قلو جی مفتار دار شاہدہ کی ملنے کا ان باس کرے دلالت کی خلیف جائے خلیف برہم کالج میں قیدی کردا ماند خلیفۃ اللہ دے خلیف کرے رہے. اللہ جائز دے اور قدا مانا اللہ نائب دام ماسر گا مان کر چچوں کے نیش طل جو دبا رہے نہ سنش تو خلیفۃ اللہ کم چچا پیش آغاز راموہند نا تو خلیفۃ اللہ اویل منج اور دابو دا کر دان پائے ماں دا خلیفۃ اللہ موائے ماں تو خلیف رسول اللہ چاہے منفسل نکلی خلیف تم من اللہ ال تمین بمان جہد نام دامان چمین نہیں لکھ رہا جن لی خلیف بان سرادم کے سارا اعلان وقت لڑ سر سوکھی دار تو لڑکے ندن تخلیف مان رہے حاکم حکومت چل ان, ان کے اللہ قانونی شرعی خزمکی ان کے اللہ دست پیدا کو قابل جلوسیاں میون سے دفیادی کو اشارات پی دیتا کہ خلافت سے پار ہو والمظالم خلافت مظالم نشی دانتم ملائ کو پیش کیا چالدان جی کے, چال کے وہ فساد والے وہ سب قدما قد والے خل کو نس خلا چوڑے خلافت اور افسات منافعات تھے دلیل پر جو مفصد سڑے ظالم سڑے خلیفہ جو آگے ملک اور گیامانا اور گیا ملائک کو اعتراض پر ہو ویزا کال کرو سوال لاؤ ملائک سب پتا اور فساد کی لاو سب خود بولے گان جس تو پوئے ملائے نہ یاس تو چلی گر وہ شراج اتیاس اشتہار کا اتیاس اور فیاس شرطوں نے لی اس سیر پار خلق فل مکانی قرآن دے سن دجما بے افیاز دے کیاس بنے اشتہار وہ مطابق دشو ن سرا دن شریعت کے منع نشتہ مرے تو کیاس کرے تو پیرےان صحیح دنیا دے سی دنوں واقعی پیدا کرو مزالے میں شرکیات داخل بندیات غائب شاہدے جو ہے مانوائے مسلم ہوئی استمباد کرے دلن سے خلیف طیات کر استمباد کے ماخذ اصل کی پورا معلوم پورن نہیں معلوم آپ چاہتا ہر گلوں سے جو جو فیصلے بلچہ مینس کی فیصلے داج کی سل اور فساد والا مینس کیا فیصلے یا دقاہ نے یو یہ کا کو لا نہ ہوئی لیکن شرک کا کفر اوبیہ فقوق الباد فتو الباد کے لیے شیصر سب تا تو غور گنا ہو نہیں موڑ گئے گلانے سراج کے سمائے کو جیبتے بنیادہ مشید سمپ سی دانجما والے نبائل کے نا سدان کیجیے مونگ چھوڑی بجیا ملائی پی کا ملائی کو پیاس گئی جر جر جس کو جراف پی کا نو ملائک حلائے کرے نہ دا دا کرے سر تعلق لڑی خدا فیصلہ ادا اللہ دربار کی جتنا ربت کرے جرح جڑی تو ریبت کی نیت دار کڑی تو ایب داغ بیان کیا چھپا کی اول خدا خلط آگا بیان سلی کو کی بختان پہ بیان کسی کو نہیں کہ لیکن پکس بہ تو ملائبر بیان کرے اسے توہین کی جائے صرف داخل چار زمین دونوں بہن کا خلافت نہ حقدار نہیں ادہ جنا شریح سعید بن معین یح معیم قطان وغیرہ رجال والے اور پچائے سے جی حدیث حدیث نقصان پہ جانے سے نمکم سڑک کرزاری درجم گان تفسیر گان ہدیس مک مل کپڑے نیت بان کرے ترہم نہیں کرے اسماؤ دا, دا غلط سبھی نئی دکائے پن زورا من تا دینس نار مدی سنت چیریدی گوڑے تاثل آج کو حدیث روڑے سے ملائی روڑے بے خور کی ملائی حدیث ہوئے ماں. اگر چاروں قبر دخاری مستلکڑے ہزی وہ تو نسا محبت دو جائز دے اور نظر کے سنت بچا نہ خاص طور وہ حدیث علم کی ارنا چیز حرکت نہیں سو کم ایلمخلی دین سی نے اخلی, آخلی چار حق والا مقابلے کے بر علم کے صحبت سے میں اس کو نسی آئے دل اعتراض ملائے تو احتراج کرے پالا اچھا اعتراض پاللہ میں ہی گل ملائے معصوم دی یہ بلا او اور اشیاء اور تو یہ اشیا ابھی معصوم نہیں مدائے معصوم نہیں راپ محترا جواہر گاؤ بائے احتراج نے شاد بخش استاد نے تفویت پہلی سی اور احتراج دینے سار دے کہ اس کے ساتھ کیونکہ یعنی استاد دی اجے کے مثلا جو ترجیح جو ہے یہ تہذیب یو تفصیلدار ترجیح ہوئے شاگر تاقل شان ترے درے براک سخت کا ریسی کو نہیں استاد تو سر حجنا تا دے ہوا رکڑا احتراج مقدمہ تان نہیں دے نہ دبد استاردار ہے اکثر مغرب رزائیں داماتی مولک سے پلان کی سوائے آواز نہ زمانہ میں سرا را شک میرے دیکھو کم دے بس دیکھ سو دلیل چانت دل مانا حاقی کباب کے لیے نف سے ملائ سے کرے یا لایا طرف کا فساد ہو سب کو دماغ بیمار اوبن طرف کا تصویر تقدیف سے کا فساد والا تجزیوں سے ہوم گبانی بدیر حکمت کرے فرسار انل حکمت اور جواب سنیا آئے گل چنہ انسر ہو تسکیا اور تسکی پر ہونا جائے اس کا کو سکو ملائی اسے بھی نہ جائز کا آرسک جواب داری چی دپارا دا جائز دا اور بندگان کے عام و خل کو دوپارا نہ جائزدہ ہم دیا ہو دوپارا جائز دا و و بمانتا بمانتا و و جائز دات اور جان میتھ جو تسکیہ نہ آدمی تو ذکر آخر ہوئی ترجیب سی نئے پارک طرفین ذکر کر کے ان پر کاری کردان جہد تے بلدا جہد دی جہدی اور بل بانے دیک س منتے تصویر سفا سر تعلق نئی سپاہ سلویا حمد سفای سبوزیا سرتعلق نئی وی جمشی یہ تردو اور تقدیس سے رہے ناگر تعظیم ذات سے وطالت لڑی تعظیم ذات آئے تو یہ قدو حسلم ذات دعوت الرف بڑی معنی چل کے نام دیجیے ضیاتی ہے اصل خسیب ہوتا ہے تاکہ دپار راوڑ ہے مقد عثمان سی نواز موقع گیا معنیٰ تقدیس کے معنیدار منگان مُنگا بس گناہ نہ تیراک پہ تو مالائے کوئی اشتناب جو گنا نہ کوئی اختیاری ارے اے وہ معصوم کو لیکن بلا اختیار کا نسبت کی در ایک نبی جواب جوابدار تاکہ تو نسبت پر سناروانے کی اللہ یو سفت رچو لیا غیر اختیاری دے صفت کل کل ذکر کوئی نہیں شکر نہ تو موجیدات اختیار کی نشتہ کل کلن جان تو نسبت کوئی کریں پیش کو پیش کو جی تاریخ اناتی انا اناتی کبھی وا دم دسماں کو لسما اور مان مو راج قرآن کے کل بدو مانو راجی سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر دو سردارلی سر فروٹ